اللهم ركعت الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيط أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود أن أقرأ القرآن الراكعا وساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاستهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم رواه مسلم يا هفر حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کی ہوئی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو مجھے رکو اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے رقو میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو اور سجدے میں دعا کرنے میں کوشش کرو کیونکہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ دعا قبول کی جائے صحیح مسلم کی روایت ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جتنے بھی ارکان بتائے ہیں قیام رکوع، سجدہ سجدوں کے بیچ تشاہد وغیرہ میں الگ الگ ازکار ہے قیام کی حالت میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن کی ایک عظمت ہے قرآن کی قرآن کا ایک احترام ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں قرآن رکو اور سجدے کی حالت میں ہوں رکیو رکو اور سجدے کی حالت میں میں قرآن پڑھوں مجھے اس سے روکا گیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے روکا گیا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا ہے ہمیں کہ ہم رکو کی حالت میں آپ سدے کی حالت میں قرآن نہ پڑھیں پھر کیا کریں جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رکو میں ہم عام طور سے جو دعا پڑھتے ہو سبحان ربی العظیم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوفی رب رکو میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو تو ہم رکو میں کیا پڑھتے ہیں سبحانہ میرا رب پاک ہے جو کہ بہت عظیم ہے بہت بڑا ہے بہت عظمت والا ہے تو اس تصبیح سے رب کی تعظیم بیان کی جاتی ہے لہذا رکو کی حالت میں کوئی سوچے کہ چلو لمبا رکو کر کے اس میں قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنا منع ہے اسی طرح سے سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ کیا ہے سبحان رب مشہور دعا ہے ورنہ تو سجدے میں اور رقو میں اور بہت ساری دعائیں ثابت ہیں دعا کی کتاب میں آپ رقو میں پڑھنے والی دعا سبوح قدوس رب الملا ایک وروح سبو ہم قدوسن رب الملا والروح وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پاک ہے بہت مقدس ہے جو کہ ہاں فرشتوں کا اور اسی طرح سے جبریل امین کا رب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پڑھتے تھے اسی طرح سے ایک دعا اور ہے وہ کون سی دعا ہے سبحان ک ربنا و بحمد کا اللہ مخفرلی سبحان کل ربنا بھی ہما اللہ مختر علی اس دعا کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجدے میں پڑھتے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت تھے تو بہت ساری دعائیں ہیں لیکن رکو اور سجدے کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا رکو سجدے کی حالت میں جیسے کہ یہ دعا ہے سبحان ربلیٰ مشہور ہے ہم لوگ جانتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو دعا آپ سنی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ بیان فرماتی ہے کہ آپ سجدے میں ایک دعا اور پڑھا کرتے تھے بڑی پیاری دعا ہے اور اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے بہت مختصر دعا ہے لیکن بہت اچھی دعا ہے کیا پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلی دینک کتنے لفظ ہیں تین چار الفاظ ہیں بس یا مقلب القلوب اے دلوں کے پلٹنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب اصبعین من صاحب رحبان القلبہ کا فیشا کہ لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے ان کو جیسے چاہے اللہ تعالی پھیرے جیسے چاہے الٹ پلٹ کرے تو ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے اللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی کے قبضے میں ہے ہمارے دل تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اے دلوں کے پلٹنے والے سب طلبی علی دینک میرے دل کو دین پر جمع دے دین پر ثابت رکھ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنے لوگ ہیں ہاں نیکی کرنے لگتے ہیں اچھائی کرنے لگتے ہیں نماز پڑھنے لگتے ہیں خیر کا کام کرنے لگتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیسا ان کے اوپر کیسی حالت ہوتی ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین پر قائم رہتے ہیں آخری وقت میں جو ہے دینداری چھوڑ دیتے ہیں روزہ نماز سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کہ سجدے میں دعا کے اندر تم زیادہ کوشش کرو کیونکہ سجدے کی حالت میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرمائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ اقبا العبد ہی وہ ساجد اوکے قال علیہ السلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ انسان بندہ اپنے رب سے سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ تم لوگ سجدے میں زیادہ دعا کیا کرو زیادہ دعا میں کوشش کیا کرو کیونکہ سجدے کی حالت میں دعا قبول کی جاتی ہے تو اس طرح سے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اگلے حدیث ہے وانا شدی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقونفی و سجود ہی سبحان ک ربنا ربناد کا اغفر مختر متفق علیہ سی بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے کیا دعا پڑھتے سبحان ک اے اللہ تو پاک ہے سبحان کل ربنا وہ بے حمد اپنے حمد کے ساتھ تو پاک ہے اے ہمارے رب اللہم مخصرلی اے اللہ تو میری بخش فرما دے کتنی اچھی دعا ہے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی ادا جا انسر اللہ وطر و سید خلون فوجا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویر بیان کیجیے باقی بیان کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں جو حکم ہے اس کو اپنے رکو اور سجدے میں داخل کر لیا یعنی سورت کے اندر کیا حکم ہے کہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے اور مغفرت طلب کیجیے تو دعا کے اندر کیا ہے سبحان کل تصبی ہو گئی ربنا بنا بھی یہ حمد ہو گئی اللہ مقفرلی یہ مغفرت طلب کرنا ہو گیا تو یہ رکو اور سجدے میں یہ دعا بھی ہم لوگ پڑھیں اور دعا کا مطلب بھی سمجھیں ہم لوگ ہم لوگوں کو کمی یہی ہے کہ ہم لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن دعا کا مطلب کم سمجھتے ہیں ہاں سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے ہاں میرا رب ہا پاک ہے جو بڑی عظمت والا ہے بہت بڑا عظیم ہے بلند ہے ہاں عظیم ہے سبحان رب اللہ کا مطلب وہی ہے کہ میرا رب پاک ہے جو کہ بلند و بالا ہے بلندوں سبحان کا اللہ تو پاک ہے اپنے حمد کے ساتھ اے ہمارے رب اللہ, لی اے اللہ تو ہماری مخفرت فرما یا میری مخفرت فرما تو سجدے کی حالت میں رقو کے حالت میں جب ہم ہوں تو اس شعور کے ساتھ یہ دعا کرے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے اس کی تصویر بیان کر رہے ہیں اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اگلی روایت ہے وائن ابھی ہو رہے تردی اللہ تعالی انہ کال ہو سکتا ہے ایک سوال یہاں پر یہ اٹھے تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں سوال یہ کر سکتے ہیں لوگ کہ عام طور سے کرتے ہیں کہ کیا سجدے میں ہم اور ساری دعائیں کر سکتے ہیں دوسری اور دعائیں تو سجدے کی حالت میں جو دعا آپ چاہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور اس کے علاوہ جو دعا آپ چاہیں فرض نماز میں علماء نے کہا ہے کہ عربی زبان کا اہتمام کریں اور اتنا وقت نہیں ملتا ہے اگر آپ جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں ان کا اہتمام کریں گے انہی کو پڑھیں گے تو کافی ہو جائیں گی آپ کو بہت زیادہ موقع نہیں ملے گا شیو جی سوالما نے کہا ہے کہ جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں فرض نمازوں میں ان کا اہتمام کریں البتہ اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں تحجد پڑھ رہے ہیں اور آپ کو عربی کی دعائیں نہیں معلوم ہیں تو آپ اپنی زبان میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں نماز اس سے باطل نہیں ہوگی کیونکہ دعا ہے ہاں ہو سکتا ہے آپ اعتراض کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا اردو میں دعا مانگے میں آپ کو ایک مام ابو نفا رحمتہ اللہ علیہ کا قول سنا دوں جبکہ اس پر اعتراض ہے بہت سارے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوری نماز فارسی زبان میں پڑھ ڈالے تو اس کی نماز ہو جائے گی تو یہاں دعا کی بات ہے صرف دعا آدمی اور دعا آدمی صرف اپنی زبان میں کیونکہ مجبوری ہے ورنہ تو قرآن آپ تقدیر عربی میں کہیں گے دعا یہ قرآن عربی میں پڑھیں گے تصبیح صبحان رب سبحان رب العظیم التحیات درو شریف وغیرہ سب آپ عربی میں پڑھیں گے البتہ دعا میں اگر تحجد میں اسی طرح سے نفلی نمازوں میں آپ اپنی زبان میں جو دعائیں نہیں آپ کو معلوم ہے عربی کی اپنی دعا میں اپنی زبان میں اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ سکتے سمجھیے آگے چلتے ہیں وعن ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقامہ خین یقوم ثم يكبر حين حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حين يرفع ظهره من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حتى حين يهوي ساجدا ثم يكبر حتى يرفع راسه حتى يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها ويكبر حين يقوم من من اثنين بعد الجلوس متفق عليه لمبی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیرات کے بارے میں بتایا زیادہ تر تکبیرات کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہتے تھے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تکبیر کہتے تھے اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں تکبیر تحریم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تقبیر تحریمہ کہتے اور یہ تکبیر تحریمہ کیا ہے نماز کا رکن ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریم وحد تکبیر و تحلیل تسلیم کہ نماز میں نماز کے علاوہ باقی چیزوں کو حرام کرنے والی چیز کیا ہے تکبیر ہے تکبیر جب کہہ لیں گے تو نماز کے باہر کی چیزیں جو ہے وہ سب منع ہو جائیں گی تو پہلی تکبیر یہ تکبیر تحریمہ ہے اور پھر جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر تحریمہ کہہ کہ کے ہاتھ باندھ لیتے تھے اس کا بھی طریقہ رفع الیدین کا طریقہ بتایا گیا کہ کان کی لو تک اٹھانا چاہیے اس طرح سے ہاتھ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے امام کے پیچھے اگر رہے تو سور فاتحہ پڑھنا چاہیے اور امام اگر ہے مقتدی اور الگ پڑھ رہے ہیں تو سور فاتحہ ہر آدمی پڑھتا ہے لیکن اختلاف کہاں ہے امام کے پیچھے پڑھنے کا تو امام کے پیچھے بھی پڑھیں گے پھر جب رخو کریں گے تب تب بھی تقبیر کہیں گے پھر رکو میں جو دعا بھی بتائی گئی اس کو پڑھیں گے رکو سے جب اٹھیں گے تو سمی اللہ علمن کہیں گے سمی اللہ علم کہنے کے تعلق سے بات اور یاد رہے کہ سمی اللہ علمن امام کہے گا اور مقتدی بھی کہیں گے اور الگ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی کہیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز میں امام سمی اللہ علم حمیدہ کہے گا مقتدی ربنا ولک والمد کہیں گے امام ربنا الحمد نہیں کہے گا مقتدی سم اللہ علم حمیدہ نہیں کہیں گے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سمع اللہ علم حمیدہ کہتے تھے وہیں ربنا ولک الحمد بھی کہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث میں ہے جس حدیث میں ہے کہ اذا اللہ المنحمدہ فکول اور ربانہ وال کلحم کے جب امام سمع اللہ المنحمیدہ کہے تو تم ربنا کلحمد کہو تو اس میں جہاں امام کے ربنا والم دو کہنے کی بات نہیں ہے اسی طرح سے مقتدی کے سمے اللہ المن کہنے کی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں کہ امام سمع اللہ المنحمدہ کہ لے تب تم ربنا والمد کہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جس طرح سے سمع اللہ علوم الحمدہ کہ ربنا ولکلحمد کہے گا اسی طرح سے مقتدی بھی سمع اللہ علام کہیں گے پھر اس کے بعد بنا ولک الحمد پڑھیں گے اور ربنا ولک الحمد حمدن کثیر طیبا مبارکن فی بھی ثابت ہے اور ایک اور دعا آگے آ رہی ہے تو سمع اللہ علام حمیدہ امام بھی کہے گا مقتدی بھی کہیں گے اور اسی طرح سے بنا ولک الحمد امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی بنا ولا کلحمد پڑھیں گے پھر اس کے بعد جب رکو میں سجدے میں جائیں گے تب بھی جو ہے اللہ اکبر کہیں گے ان تکبیرات کو اسی طرح سے آخر میں حدیث کے کیا ہے کہ جب دوسری رکات سے بیٹھ کر کے تیسری رکات کے لیے اٹھیں گے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ہر رکنے سے دوسرے رکنے کی طرف منتقل ہونے کے لیے منتقل ہوتے وقت ہم اللہ اکبر کہیں گے سوائے رکو سے اٹھنے کے وقت کہ اس وقت ہم کیا کہیں گے ہاں سمع اللہ علی من حمدہ. کس کو معنی معلوم ہے سمے اللہ علی من حمدہ کا ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کا مطلب سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہاں؟ سب کو معلوم ہے کہ اس کا بھی نہیں معلوم ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سمے اللہ الحمدہ کا ترجمہ کس کو معلوم ہے ایک اور ہاتھ اٹھائیے شرمائیے نہیں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یعنی اتنے لوگوں میں صرف دس لوگوں کو معلوم ہے میں آپ لوگوں کو قریب کر دیتا تاکہ آپ مانا اس کا سمجھ سمی اللہ کی صفت ہے کہ کی نہیں کیا مطلب ہے ہاں سب بولیے سننے والا اس کو کیا کہتے ہیں سمع کہتے ہیں تو سمی معنی سن لیا اللہ اللہ نے سمع اللہ لمن سمع اللہ اللہ تعالی نے سن لیا لمن لی اس شخص کو یا اس شخص کی بات کو حمدہ جس نے اس کی حمد بیان کی یعنی اللہ تعالیٰ کی جس نے حمد بیان کی اللہ تعالیٰ نے اس کی حمد کو سن لیا یعنی جب اللہ سنے گا تو قبول بھی کرے گا تو یہ مطلب ہے سمع اللہ لمن حمیدہ کا سمیاما نے سن لیا اللہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا لیمن اس شخص کی حمد کو جس نے اس کی حمد بیان کی سمن میں بات آ گئی اور پوری نماز ہم یاد کر ڈالیں مختلف زبانوں میں نماز کی کتابیں ہیں ہاں کم از کم اپنی اپنی زندگی کا وقت تھوڑا سا نکالیں نماز کی کتاب کو لے لیں ہم ایک دن کیا کریں اللہ اکبر کا ترجمہ سب کو معلوم ہے ایک دن ہم کیا کریں ثنا کا ترجمہ یاد کریں سبحان کل تبارک رخ ایک دن اس میں لگائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے یا اسی طرح سے اللہ باعد بہ نی وہ کمابا مشق المغرب اس کو ہم یاد کریں ایک دن دو دن ایک ہفتہ لگا دیں کتنا ایک ہفتہ لگا دیں روزانہ کمپنی سے آئے تو تھوڑا سا بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ بیس منٹ اس کو یاد تو ہی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ صبح کمانے کیا ہوتا ہے صبح نا وہ دے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو اس طرح سے ایک ہفتہ لگائیں اس کے بعد سور فاتحہ کے لیے ایک ہفتہ لگائیں کچھ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو سیکھنے کے لیے ایک مہینہ لگا دیں اس کے بعد جو اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں سبحان ربی العظیم بہت مختصر رب الق الحمد بہت مختصر اسی طرح سے سجدے کی دعا مختصر اس کو کر کے ہفتہ دس دن کے اندر اس کو دھیرے دھیرے پھر ایک ہفتہ دس دن اتحیات درو شریف سیکھنے میں لگائیں کم از کم ہم جو پڑھ رہے ہیں نماز میں اس کو تو سمجھیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی تو رکو اور سجدے کی دعا ہم کو معلوم ہونی چاہیے اس میں اللہ علوم کا مطلب معلوم ہونا چاہیے اور آخر میں اس میں بیان کیا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکاط سے تیسری رکاط کے لیے اٹھتے تھے تب بھی اللہ اکبر کہتے تھے یہاں تک کہ حدیث کے اندر بیان ہے حدیثیں مختلف حدیثوں کو جوڑیں گے تب جا کر کے ایک نماز کی پوری کیفیت پوری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی اور بعض حدیثوں میں تفصیل بھی آئی ہے حضرت جیسا کہ ابو ہمیں سائےدی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں بڑی تفصیل ہے تقریباً نماز کی ساری چیزیں آ گئی ہیں اس میں چند ایک چیزوں کو چھوڑ کر کے تو صحابہ اکرام جب جیسی ضرورت پڑی جب جیسی ضرورت پڑی ویسا بیان کیا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ صحابہ نے آدھی حدیث کیوں بیان کی آدھی حدیث صحابی نے کیوں بیان کی بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس حدیث کو جہاں بیان کرنے کی ضرورت پڑی وہاں بیان کر دی کسی نے پوچھا صحابی سے کہ ہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکو سجدے میں جاتے وقت کیا کیا کرتے تھے ہاں اس طرح کی بات آئی ہوگی تو صحابی نے بیان کر دیا ہو تو حالات کے اعتبار سے صحابہ اکرام نے بتایا سکھایا اپنے شاگردوں کو سمجھایا اور بقیہ تفصیلی صدی کے اندر نہیں ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو دوسری تکبیرات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں دوسری تکبیریں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تکبیرات انتقال یعنی انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تو ایک حالت سے ایک رکن سے دوسری رکن میں دوسرے رکن میں جانے کے لیے تکبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ تقبیر تکبیر تحریمہ تو رکن ہے فرض ہے اور یہ جو تقبیریں ہیں یہ تکبیریں واجب ہیں یا بعض لوگ کہتے ہیں سنت واجب زیادہ قریب ہے وہ تکبیر رکن ہے تکبیر تحریمہ اور یہ تکبیریں کیا ہیں ہاں رکن ہے یہ واجب ہیں لہذا اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کے بغیر ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی رکنے چھوٹ گیا لیکن اگر کسی نے امام کے پیچھے نماز ادا کی اس سے کوئی تکبیر رہ گئی چھوٹ گئی وہ خیالی میں نہیں کہا تو امام نے کہہ لیا ہے کافی ہو جائے گی اس کے لیے مجبوری کی صورت ہے لیکن اگر تنہا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی یہ تکبیر چھوٹ گئی ہے یا کسی کو یاد نہیں کہ اس نے سمجھ اللہ حمیدہ کہا ہے کہ نہیں اللہ اکبر کہا ہے کہ نہیں جانتے ہیں آج کل ہماری نمازیں بس ایسے ہی ہیں ہاں ہماری نمازیں ہم میں بھی شامل ہوں ہماری نمازیں بس ایسے ہی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہے کہ نہیں کچھ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو آخر میں سجدے سہو کر لیں تکبیر کے بارے میں اگر کچھ شبہ ہو جائے تو آخر میں سلام سے پہلے سجدہ سجدے ساہو کر لیں ٹھیک ہے نا چلیے اگر کسی کو کچھ پوچھنا رہا کرے تو بیچ میں ہاتھ اٹھا دیا کرے پوچھ لیا کرے चे, جی جی دیکھیے رکو میں اور سجدے میں کم از کم جو تسبیح پڑھیں گے وہ تین بار پڑھیں گے سبحان ربیلا یا سبحان ربی العظیم تین تین بار پڑھیں گے اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو پھر خیال کرے اگر جہاں اگر کچھ وہ کر سکتا ہے تو تاق کا خیال کرے ہاں؟ یعنی تین پانچ سات نو اس طرح کا اگر ممکن ہو لیکن اگر بہت زیادہ آدمی رات کی نماز پڑھ رہا ہے یا تراوی ہو رہی ہے اس میں تراوی بھی تحجد ہی ہے یا اپنی سنت پڑھ رہا ہے تو لمبی اگر تصبیح پڑھنا چاہتا ہے اور اگر اس میں وہ خیال نہیں رکھ پاتا ہے کہ ہاں اگر ہم اس کو تاخی جفتے میں لگے رہیں گے تو ذہن وہ بڑھ جائے گا ہاں تو اس میں کیا ہے آدمی تصبیح کر کہے ہاں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں لیکن قریب قریب میں آدمی اہتمام کرے جی جی ہاں ابھی بات آ رہی ہے سجدے کی دعا آگے آ رہی ہے انشاءاللہ شاء اللہ بھائی نے پوچھا سجدے کی ہاں دعا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کے پڑھنے کی کون سی دعا ہے میں اس کو سنا دیتا ہوں مختصر طور پر آگے حدیث آئے گی تو وہ کروں گا ایک دعا مختصر طور پر ہے رب اغفر فرلی رب اغفر فرلی صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بار رب فرلی رب فرلی پڑھتے تھے اسی طرح سے ایک اور صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر دونوں سجدوں کے درمیان کا ذکر نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو اسلام لے آئے تھے ان کو یہ دعا سکھائی تھی کیا اللہ مخفرلی ورحمنی وحدنی و آفنی تو یہ دو, دو دعائیں ثابت ہے ابھی بیان کریں گے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اپنے ہاں دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا نماز کی کتابوں سے غائب ہے اپنے ہاں نماز کی کتابوں میں جو ہے اپنے ہاں نہیں لکھتے ہیں اس کو خاص مسلک میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نہیں ہے یہ دعا ہی نہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بہت کم وقفہ ہوتا ہے اور اکثر حالات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ سلیقے سے بیٹھتے بھی نہیں کہ وہ فوراً ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں آج ہی کا واقعہ ہے کہ کوئی صاحب ہمارے بغل میں نماز پڑھ رہے تھے بزرگ تھے بےچارے لیکن بس وہی رکو سے اٹھے تھوڑا سا ایسے اٹھے اور اس کے بعد جو ہے پیٹھ کادے سے اس طرح سے سیدھی نہیں ہو پائی اور جسم کے حصے بیٹھنے کی حالت میں جہاں جہاں جو جو جوڑ ہیں وہاں نہیں پہنچ پاتے کہ فوراً ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے رکو رکو سے اٹھ کر کے دعا پڑھنے کے بارے میں یہ حدیث ہے وہ نبی سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ ملامت والا منات والا اور آرام سے پڑھیں گے تو اور ٹائم لگے رت ابو سعید روا مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے یہاں پر کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات خاص کر کے تحجد میں پڑھا کرتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں عام نمازوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع جو ہے لمبا ہوتا تھا آپ نے پچھلے درسے میں سنا ہوگا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شاید ہاں شاید جو ہے پچھلے درسے میں نہیں لیکن حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوتا تھا جتنی دیر تک آپ جو ہے کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتے تھے اسی کے حساب سے آپ رکو, رکو کرتے تھے اسی کے حساب سے رکو کے بعد بھی کھڑے ہوتے تھے دیر کیا کرتے تھے اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی تھیں تو رکو میں مختصر آپ تصویر پڑھتے تھے رکو سے مختصر اٹھ کر کے رکو سے کڑے ہوتے تھے تو مختصر طور پر دعا پڑھتے تھے لیکن جب لم بھی ہوتی تھی تو رکو اور رکو سے اٹھنے کے بعد اور سجدہ سجدہ کے بیچ میں یہ بھی اسی حساب سے اسی حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو دیکھیں یہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر اٹھاتے تھے تو ہاں پڑھتے تھے کیا اللہ مربنا لکل ہم اے اللہ اے ہمارے رب تمام تعریف تیر. کس کے لیے ہے تیرے لیے کتنی تعریف مل السماوات وَالْأَرْضِ اتنی تعریف جس سے آسمان اور زمین سب بھر جائے اللہ تعالیٰ ہی قابل تعریف ہے وہ میلا مِنْ تمیش امباغ آسمان زمین کے بھرنے کے بعد اے اللہ تو جس چیز کو بھرنا چاہے اتنی تعریف تیرے لیے ہے کتنی اچھی دعا ہے اے اللہ تو ہی ثنا اور تعریف کے لائق ہے تو ہی ہاں اچھے نصیب کے لائق ہے ہاں یہاں پر کیا کہتے ہیں ذکر کیا ہے کہ کیا ذکر ہے بخت بخت مانے ہوتا ہے نصیب اور الجدو مانے ہوتا ہے یا مجد مانے ہوتا ہے بزرگی کے بھی یعنی تعریف اور بزرگی کے لائق کون ہے اے اللہ تو ہے احلت سنائی والمجد ما قال العبد اور یہ حمد, حمد وہ چیز ہے سب سے زیادہ جس بات کا بندہ حق رکھتا ہے تعریف کرنے کی وہ ہے حمد ما قال العبد بندے نے جو کچھ بھی تعریف کی ان میں سے سب سے زیادہ بہتر کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے حمد ہے وہ کلال کابد اور یہاں پر بندہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ کلال کابد اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں ہم سب تیرے غلام ہیں تیرے بندے ہیں اللہ ملام ما عقائد اگر یہ خیال اور یقین پختہ پختہ یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے یہ جو ابھی میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے اڑ کر کے پڑھا کرتے تھے اللہ اے اللہ جو کچھ تو عطا کرنے والا ہے یا جو کچھ تو نے دے دیا ہے اس کو, کو کوئی روکنے والا نہیں ہے جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس کو, کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کتنا پختہ یقین ایمان ولا موتیا لمامات اور جس شخص سے کوئی چیز توک دے اس کو پھر کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے ولا موتیا کوئی بھی عطا کرنے والا نہیں اس چیز کا جس کو توک دے کتنی بڑی چیز ہے یہ دونوں کلمیں ہر مومن بندے کے اندر بالکل ایمان اور یقین کی طرح سے اس کو بیٹھ جانا چاہیے آج ہمارے ہمارے ایمان میں کمی ہے کہ نہیں ہاں ہم ایمان میں کمی اور اللہ پر توقل اور بھروسہ ہاں کمی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے بہت سارے کام کر جاتے ہیں غلط کام بھی کر جاتے ہیں کسی کی خوشابت بھی کر جاتے ہیں اور یہ کہ ہم کہیں کام کر رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہاں سے چھوٹ جائیں گے تو پھر کہاں ملے گی ہم کو روزی اس طرح کے سارے تصورات خیالات آہ کمزور ایمان کی دلیل ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اتنا پختہ یقین ایک مومن بندے کا ہو کہ اللہ جو کچھ ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ رکھا ہے وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے کوئی دے نہیں سکتا ایک حدیث آپ کو بہت مشہور حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں اسی معنی کا ہے حضرت عبداللہ ابن بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوٹے تھے تقریباً دس بارہ سال کے رہے ہوں گے تو اس وقت یہ دعا اور یہ اچھے کلمات سکھائے تھے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جان لو سنو یقین کر لو اس بات کا کہ اگر سب کے سب لوگ جمع ہو کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے ہاں سوائے اس کے وہ فائدہ تمہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگر سب مل کر کے نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو نقصان اللہ تعالی نے تمہارے مقدر میں تقدیر میں لکھ دیا ہے تو یہ کتنی بات کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا پختہ عقیدہ ہے تو اس عقیدے کا بھی ذکر یہاں پر ہے ہاں؟ کہ اللہ علامت اور یہ الفاظ نماز کے بعد کی دعا میں بھی ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا کہ نماز کے بعد کہو اللہ علامہ علما عطیۃ ولا موت علما منات و من جد یہ الفاظ جو ہے ہاں؟ نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے پنج وقتہ نمازوں کے بعد تو اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اس چیز کا جسے اس چیز کو جو تو عطا کر دے اور کوئی عطا نہیں کرنے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے جس چیز کو تو روک دے ولجدی منکل جد من کسی تیرے عذاب سے کسی شخص کو بھی اس کی بڑائی بزرگی اس کا مال اور اس کا نصیب اس کو روک نہیں سکتا یعنی کوئی مشد الجد مانے کیا ہوتا ہے مالداری کے بھی ہوتے ہیں مال کے بھی ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بڑکپن کی کے بھی ہوتے ہیں تو کسی کو بھی اس کی عظمت اس کی بڑائی اس کی بزرگی اگر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے تو اس کے عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا نہ مال روک سکتا ہے نہ کسی کا جاہ اور مقام اور مرتبہ اور کرسی اور سلطنت اور دولت روک سکتی ہے کوئی چیز نہیں روک سکتی تو یہ بڑی عظیم اور پیاری دعا ہے نماز کی کتابوں میں اور اس کتاب میں بھی یا دعا کی جو کتابیں ہوتی ہیں یہ دعا یاد کر لیں اس کا معنی سمجھیں کبھی سنت پڑھیں تو اطمینان سے پڑھیں سنت پڑھیں ہاں نفل پڑھیں اطمینان سے پڑھیں اور اطمینان سے یہ دعا پڑھیں اللہ کی تعریف کریں اور سمی اللہ علم تو ہم لوگ کہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی جب ہم دعا کریں گے تو اللہ ہماری سنے گا کہ نہیں آ? کمی ہے آج ہم سب لوگوں کے ایمان کے اندر اگلی حدیثی قال اللہ اللہ ان و اشارہ اطراف متفقن علیہ یہ آخری حدیث میں پڑھ کر کے پھر آج کا درس ختم کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں انما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے امیر تو دیکھیے آپ یہ جب امیر تو اور نوحی نوحی تو سنتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے تو حکم دینے والا کون ہے اللہ نماز کا ہر ہر رکن نماز کی ہر ہر دعا نماز کی ہر ہر کیفیت سب کس کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اپنے صحابہ کو صحابہ کے ذریعے تھے یہ حدیث منتقل ہوتے ہوتے آج ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابعین کو سکھایا یہ سلسلہ چلتا رہا آج اسی کا یہ سلسلہ ہے کہ آپ کو سکھا رہے ہیں آپ پڑھ لیں گے دوکھائیں گے کہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر تو انس جدہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں سات ہڈیوں پر عظم, سبع معنی سات ہوتا ہے. عظم کی جمع یا عظام کی جمع عظم ہوتی ہے ہڈی ہے, عظم معنی ہوتا ہے. عظم معنی بھی, بھی ہوتا ہے. سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجبتی آشارد ہی, علان ہی. کہ پیشانی پر اور پیشانی سے इशारा की या नाक की तरक्की ये दोनों एक है कोई इसको चार दो न समझे ये क्या है ये हिस्सा एक है यानी गोया के ये दोनों एक है एक हो गया और इसी तरह से आ, दो हाथ हो गए और दो घुटने हो गए और दो कदम हो गए तो बाज लोगों को देखा गया है बाद लोगों को देखा गया कि वो सजदे में पांव उठाए रहते हैं पांव उठाना नहीं है پاؤں کو زمین پر رکھنا ہے اگر ہم نے پاؤں کو اٹھا لیا تو گویا کہ پانچ ہی ہڈیوں پر سجدہ ہوا اور یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے ہاں تو سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ پیشانی اور ناک یہ دونوں سجدے میں رکھے اور آگے ہے ہتھیلی کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہتھیلی صرف زمین پر ہوتی تھی اور یہ حصہ الگ رہتا تھا اس کی بحث انشاءاللہ بہت اہم بحث ہے میں سوچ رہا تھا آج اس کا ذکر کروں گا اور یہ جو ہے کتابا جو باٹا ہے اور بھی لے آؤں گا میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ لوگوں کو دوں گا کیونکہ اپنے ہاں مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرتے ہیں کہ عورت جو سجدہ کرے گی وہ بالکل چپک کر کے کرے گی اس کا بیان بعد میں آئے گا تو یہ ہتھیلی رکھیں گے نماز میں اور اسی طرح سے پھر یہ دونوں یہ دونوں گھٹنے اور قدم کے کنارے تو قدم کس طرح سے رہیں گے قدم کی انگلیاں یعنی پاؤں کی انگلیاں ہماری قبلہ روخ ہوں گی جتنی ہو سکتی ہے جہاں تک ہو سکتی ہے جتنی ہو سکتی ہے خاص کر کے مڑ پائے لیکن جن کی عادت پہلے سے ہے ان کی انگلیاں مڑ جائیں گی تو جتنی ہو سکے مڑ جائیں موڑنے اور اسی طرح سے دونوں قدم کو ملا کر کے سدا کریں الگ الگ دونوں قدم نہ رہے بلکہ ملا کر کے اور یہ انگلیاں جو ہے قبلہ رخ ہونی چاہیے اس طرح سے ہمارا سجدہ ہونا چاہیے سجدے کی اور بحث انشاءاللہ اگلے درسے میں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ خاص عبادت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق دے عام رب العالمی رسلی اللہ تعالیٰ آخر محمد وسال المین السلام علیکم اللہ وبرکاتہ